وما عند اللہ اے نبی آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے مہمانی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ایمان کے بغیر دنیاوی آسائش آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی بد مستی ان کے ناز و نعم ان کی راحت و آرام ان کی خوشحالی اور فارغ و البالی کی طرف اے نبی آپ نظریں نہ ڈالیے یہ سب ان قریب زائل ہو جائے گا اور صرف ان کی بدعمالیاں عذاب کی صورت میں ان پر باقی رہ جائیں گی ان کی یہ تمام نعمتیں آخرت کے مقابلے میں بالکل حیچ ہیں اسی مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں ہیں مثلا میں کا فرو فلاح یا غرور کا تقلبل بلیت یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اور جگہ ہے الدین یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلا نہیں پاتے دنیا میں چاہے یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں لیکن آخری بازگشت تو ہماری طرف ہی ہے پھر ہم انہیں ان کے کفر کی پاداش میں سخت تر سزائیں دیں گے اور جگہ اللہ نے فرمایا ان کافروں کو ہم تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر پھر گاڑھے عذابوں کی طرف بے بس کر دیں گے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ کافروں کو کچھ ڈھیل دے دو اور جگہ ہے کیا وہ شخص جو ہمارے عمدگی کے وعدے کو پا والا ہے اور وہ جو دنیا میں آرام سے گزار رہا ہے اور قیامت کے دن عذابوں میں حاضری دینے والا ہے برابر ہو سکتے ہیں چونکہ کافروں کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہوا اس لیے ساتھ ہی مؤمنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ متقی گروہ قیامت کے دن نہروں والی بہشتوں میں ہوگا ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ نیک سلوک والے تھے جس طرح تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے یہی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفً بھی مروی ہے اور موقوف ہونا ہی زیادہ ٹھیک نظر آتا ہے وہ حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابرار وہ ہیں جو کسی کو ایزا نہ دیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے خواہ نیک ہو خواہ بد موت اچھی چیز ہے اگر نیک ہے تو جو کچھ اس کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور اگر بد ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کے گناہ جو اس کی زندگی میں بڑھ رہے تھے اب بڑھوتری ختم ہوئی پہلے کی دلیل وبآ اللّہ خیر البرار ہے اور دوسرے کی دلیل لبن کََ فرو انَََنل خیر انفسم یعنی کافر ہماری ڈھیل دینے کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں یہ ڈھیل انہیں گناہوں میں بڑھا رہی ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب ہیں